جزاءً من ربك عطاءً حسابا یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا اور داد و دہش کی فراوانی ہوگی